اللہ <سؤال> خبر کو و تعالی <سؤال> میری آواز آباد ٹکرا رہی ہوگی آج ان شاء اللہ خبر کو بتایا گا پورا من طریقے پورا سامنا ستارا ہے ان شاء اللہ ہم بچے کو کا آغاز کرتے ہیں تمام دائ کو بچے کرنا ہے شور آ ہے یہ لائٹ تو ہے لیکن جو ہے نا وہ لائٹ کچوٹ کر رہی ہے اپنے کم وولٹ کبھی زیادہ ہو رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں شور زیادہ ہو رہا ہے شور زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو شروع کرتے ہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تھوڑا से کر لیتے سے... خراب جی تو ہو جاتی میں کیا کر سکتی ہوں کیا کیا کرتے ہیں لگایا ہوا ہے لیکن اب کیا جا سکتا کچھ ایسی چیز تو نہیں نا میں تین کلو کی باندھ لے کر آئی ہوں یہ تو ہمارے یہاں بابا صحیح کے زمانے کی لائٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ اسی زمانے کی پٹریاں ہیں اسی زمانے کی لائٹنگ ہیں جب وہ اس پر دو دو گھر ہوتے تھے, ہیں اور آج کل کیا حال ہے آپ لوگوں کے سامنے تو آپ خاص فرمائیں کہ گارہ اگر ہوتا ہے تو درد کا کیا جائے اور اگر نہیں گزارا ہوتا تو انتظار کرنے سے تھوڑا سا اچھا الحمد للہ تمام بائک پر بھی جو ہے اپنی ڈی بنا لیں جو بائک رہی ہیں بیلکس پر بھی اپنی آئی ڈی بنا لیں روم کھل گیا ہے وہاں پر الحمد للہ الحمد للہ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 62 سے 65 تک تلاوت کر رہا ہوں میرا رم ارشاد فرماتا ہے اٹھارواں ایمان اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا بل قلوب ہوں غم روسا بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں جہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے لا لا آج فریاد نہ کرو ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی یہ نمبر آج تک ہم نے گراوٹ کی ہے میرا رب فرما رہا ہے اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے اور اس میں ہر شخص کا عمل مقصود ہے اور کتاب سے مراد جو ہے ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا یعنی نہ کسی کی نیکی بٹائی جائے گی نہ بدی بڑھائی جائے گی اس کے بعد شخوار کا ذکر فرمایا گیا بلکہ ان کے دل اس سے غخلت میں ہے یعنی قرآن شریف سے دل غلط میں ہیں ان کے اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں یعنی جو ایمانداروں کے کام سے کیے گئے تو ان کے ان کے دل جو وہ ان کام جو ہیں وہ جدا ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو آزاد میں پکڑا اور وہ روز بروز تحقیق کیے گئے اور ایک فول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاخوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئے اور اس شہر سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ کتے اور ملکار تخ کھا گئے تھے اللہ تو فرمایا کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے لیکن اب ان کا جواب یہ ہے کہ آج فریاد نہ کرو ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ رکھیے کہ اللہ کا نے مختلف مونوں کی کفات کا ذکر گزشتہ آیات میں دیا ان کے اعمال کی کیفیت کا ذکر فرمایا تھا اور اب بندوں کے اعمال کے احکام میں سے دو حکم بیان فرمائے ایک حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس ثقافت سے زیادہ کام کا مقلط مطلب نہیں کرتا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب میں بندوں کے اعمال کے ہوئے محفوظ ہیں ہو اور وہ کتاب حق کے ساتھ کام کرتی ہے اور ان پر بالکل ادم نہیں کیا جائے تھا جیسا کہ سورہ صاحب نے بھی فرمایا اور وہ کہیں گے آئے ہماری خرابی اس کتاب کو کیا ہوا اس نے کسی کے بغیر نہیں چھوڑا پورا تم جاتیا نے فرمایا یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے خلاف سچ سچ بتا رہی ہے بے شخص تم جو بھی عمل کرتے رہے تھے ہم اس کو تھے دیکھے آئے سمپت سیاست اور سڑک ہے اللہ عل تم الادم سے بے شک میری آیتیں تم پر پڑی جاتی تھی تو تم اپنی ایڈیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے خود تک بھی نہرم پر بڑائی مارتے ہو رات کو وہاں بےحودہ کہانیاں بکتے اللہ ان دو آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک میری آیتوں تم پر پڑی جاتی تھی آیاتیں قرآن تم پر پڑی جاتی تھیں تم, تھی تم سنتے تھے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اٹھتے پلٹتے تھے انہیں ان آیات کو نہ مانتے تھے ان پر ایمان نہ لاتے تھے ادمت حرم پر بڑائی مارتے ہو ان یہ کہتے ہوئے کہ ہم अहले حرم ہیں اور بیت اللہ سے ہم شائع ہیں ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا ہمیں کسی کا خوف نہیں تو فرمایا رات کو وہاں بےحودہ کہانیاں پکتے معذمہ کے گرد جمع ہو کر اور ان کہانیوں میں اکثر قرآن فاص فرقان اور اس کو شہر اور شیر کہنا اور سید عالم صلی اللّہ علیہ و سلم کی شان میں بے جا باتیں کہنا ہوتا تھا تو ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان اس کے تقبر کے تکبر کے بارے میں بھی فرمایا یاد رکھیے خشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ایک بول یہ ہے کہ ان کا اپنے دلوں میں یہ اعتقاد تھا کہ حرم پر اور قاعدے پر ان کا تمام لوگوں سے زیادہ حق ہے تو وہ اس پر تقبر کرتے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر کلاوٹ کی جاتی ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم میری آیات کو سنتے ہو تو تم تصور اور سرکشی کرتے ہو اور تم ان پر ایمان نہیں لاتے اللہ قبیرہ تو میرے آقا مدینہ والے مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وات پر نازل ہونے والے قرآن پر جو ایمان نہیں لاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی درجہ نہیں نہ ہی مرتبہ ہو سکتا ہے ارشاد خدا بندی ہے میرا رب فرما رہا ہے کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ پہچانا تو وہ اسے بے سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں اسے سوڑا ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس ہق لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی نام بری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں ام تس الحم خر جن فخر کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بالا۔ اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ان آیات مقدسہ میں فرمایا گیا یہ بہتر آیت نل تک آپ نے کلاوت سنی ہے کہ حق کو چھوڑے ہوئے حق کو چھوڑے ہوئے سے مراد یعنی نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں اور قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں یعنی قرآن پاک میں غور نہیں کیا اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی جس سے انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کلام حق ہے اس کی تصدیق لازم ہے اور جو کچھ اس میں اشاعت فرمایا گیا وہ سب حق اور واجب التسلیم ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر اس میں دلالات واضحہ موجود ہیں تو کیا انہوں نے سوچا نہیں یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے عہد میں ہوئی نہ ہو اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ خدا کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں تو کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول کو نہ مانتے تو یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں تو رب فرما رہا ہے یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا یعنی حضور علیہ السلط وسلام کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا باپ کے نسب عالی اور صدق کو امانت وفور عقل و حسن اخلاق اور کمال علم اور وفا و کرم و مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق و محاسن صفات و بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور توان جہاں سے عالم اور فائق ہونے کو نہ جانا کیا ایسا ہے سب فرماتا ہے یا کہتے ہیں اسے سودا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں حقیقت میں یہ بات تو نہیں بلکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں اور آپ کے برگزیدہ صفات شوہرا آفاق ہیں تو رب فرماتا ہے کہ تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں یا کہتے ہیں اسے سودا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی سراسل غلط ہے اور باطل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا اور کامل العقل شخص, شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا تو فرمایا بل جا اہوم بالحقی بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے یعنی قرآن کریم جو توحید الہی و احکام دین پر مشتمل ہے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے کیونکہ اس میں ان کی خواہشات نقصانیات کی مخالفت ہے اس لیے وہ رسول پاک علیہ السلام اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے چنانچہ بعض ان میں ایسے بھی تھے جو آپ کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا لیکن وہ اپنی قوم کی موافقت یا ان کے تعاون و تشنیح کے خوف سے ایمان نہ لائے اللہ اکبر تو فرمایا کہ ان پر اکثر کو حق برا لگتا ہے اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا حق یعنی قرآن شریف ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا یعنی اس طرح کہ اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں جیسے کہ چند خدا ہونا اور خدا سے بیٹا اور بیٹیاں ہونا وغیرہ کو فریاد تو فرمایا کہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے انہیں یعنی تمام عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے یعنی قرآن کریم جن میں ان کی نام وری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو یعنی انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر ایسا تو نہیں اور وہ کیا ہیں اور آپ کو کیا دے سکتے ہیں تم اگر اجر چاہو ظاہر ہے کوئی بھی سرکار کو کیا دے سکتا ہے اللہ کے سوا کون سرکار علیہ اللہ کو کیا دے سکتا ہے رب ہی نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو فرمایا تو تمہارے رب کا اجر سب سے بلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا یعنی اس کا فضل آپ پر عظیم اور جو جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائی وہ بہت کثیر اور اعلی تو آپ کو ان کی کیا پرواہ پھر جب وہ آپ کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں پرانے پا کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ ان سے ہدایت و ارشاد کا کوئی ازر عوض بھی طلب نہیں فرماتے تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا ان کے پاس تو کوئی عذر ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ اللہ رب العزت نے ان مومن ان کفار کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے انہیں جھنجھوڑا ہے ارشاد خداوندی ہے بندی نمبر تہتر سے ستہتر تک کی کرتا ہوں وإنك لتدعوهم لتدعوهم الى بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے درجو کی تغ یا اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بٹ پنا یعنی احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہتتے ہوئے ولاق اخد ناہم بل اذاب اور بے شک ہم نے انہیں عذاب بے پکڑا تو وہ نہ تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑے ہیں حتا ایزا فتح یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں یہ 77 نمبر آج تک تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے مراد یعنی دین حق سے کترائے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں یعنی ہفت سالہ قحط سالی کی مصیبت ٹال دیں تو ضرور احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہتتے ہوئے یعنی اپنے کفر وا اناج اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ چاپ لوسی جاتی رہے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا وہی اختیار کریں گے تو جب قریش سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے سات برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور حالت بہت ابتر ہو گئی تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اپنے خیال میں رحمت للعالمین بنا کر نہیں بیچے گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑوں کو تو آپ نے بدر میں تحط کر دیا اولاد جو رہی وہ آپ کی بد دعا سے اس حالت کو پہنچی کہ مصیبت قحط میں مبتلا ہوئی فاقوں سے تنگ آ گئی لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چاب گئے مردار تک کھا گئے میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرمائے حضور علیہ السلام نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی اس واقعے کے متعلق یہ قرآن کی آیتیں ہیں تو میرا رب فرماتا ہے اور اگر ہم ان پر رحم نہ کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور احسان فراموشی کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا یعنی کہت سالی کے یا قتل کے عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑے ہیں بلکہ اپنی سرکشی پر ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ یعنی اس عذاب سے یا کہ سالی مراد ہے جیسا کہ روایت جو بھی آپ نے سنی ہے یا پھر روزے بدر کا قتل تو بہرحال فرمایا کہ سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں یعنی اب ان کو کوئی امید نہیں ہے یاد رکھیے اس سے پہلے اللہ نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی نبوت کے متعلق مشرقین کے شبہات کو ظائل فرمایا تھا اور اب یہ بیان فرمایا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بر حق ہے اور جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے اور آپ کا کفر کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کا خمیازہ اٹھائیں گے پھر اللہ نے فرمایا اور اگر ہم ان پر رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں پہنچی ہے اس کو دور کر دیتے تو یہ ضرور اپنی سرکشی میں بٹکنے پر اصرار کرتے تو بہرحال ارشاد خداوندی ہے آیت نمبر 78 سے 80 تک تلاوت ہو رہی ہے وَهُوَ الَّذِي قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تو بہت ہی کم حق مانتے ہو وہو الذی زرعکم فِى الارض و الیہ تحشرون اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلاایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے وہو الذی یُحْیِ و یُمِیت و لا حُقْقَ اِلَافُ اللیل و النہار افلا تعقلون اور وہی جلائے اور مارے اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلی تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ سنو دیکھو سمجھو دینی اور دنیاوی منافع حاصل کرو تو بہت ہی کم حق مانتے ہو کہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور کانوں آنکھوں اور دلوں سے آیات الہیہ کے سننے دیکھنے سمجھنے اور معرفت الہی حاصل کرنے منع حقیقی کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے یعنی روزے قیامت اٹھنا ہے اور وہی دے اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلی یعنی اس میں ہر ایک کا دوسرے کے بعد آنا تاریکی روشنی اور زیادتی کمی میں ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہیں بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے بل ما قارما قالون بلکہ انہوں نے وہی کہی وہی کہی جو اگلے کہتے تھے اگلے کیا کہتے تھے یعنی ان سے پہلے کافر جو کہتے تھے تو ان لوگوں نے وہی کہا اللہ اکبر کبیرہ ارشاد فرمایا گیا اتنا وکن تو بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے بُعدنا نحن من قبل ان اللہ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں کلیمن الدو ومن فی ہا ان کن کا علامون تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو فَيَقُولُونَ لون قل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے قُلْ رب الما وا سب اب رب العرش تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا سیقول قل أَفَلَا تَتَّقُونَ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہی انکن ان کا علامون تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا مگر اگر تمہیں علم ہو سیا کو اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے الف انس <تُسْحَرُون> ہر تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو بل عط نہ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں تو یہ آیت نمبر نبے تک ہم نے تلاوت کی ہے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں یعنی جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں تو کفار کے مقولے کا رد فرمانے اور ان پر حجت قائم فرمانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو یعنی اس کے خالق و مالک کو تو بتاؤ کون ہے اس کا خالق و مالک اب کہیں گے کہ اللہ کا کیونکہ بجے اس کے کوئی جواب ہی نہیں اور مشرقین اللہ کی خالقیت کے مقیر ہیں جب وہ یہ جواب دیں قل اے محبوب تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے یعنی جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتداء ان پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو ضرور مل مردوں کو زندہ کرنے پر کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے اس کے غیر کو پوجنے اور شرک کرنے سے اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکار کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو یعنی ہر چیز پر حقیقی قدرت و اختیار کس کا ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو تو جواب دو کوئی جواب دے سکتے ہو جواب دو اب کہیں گے یہ تو اللہ کی شان ہے ال اے محبوب فرما دو پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو یعنی کس شیطانی دھوکے میں ہو توفحفید و طاعت الہی کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو جب تم اقرار کرتے ہو کہ قدرت حقیقی اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو اپنا نہیں دے دوسرے کی عبادت کا ان باطل ہے بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے نہ اس کا شریک یہ دونوں باتیں محال ہیں اور وہ بے شک جھوٹے ہیں جو اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں تو بے شک وہ جھوٹے ہیں تو اللہ تبارک نے ان کے جھوٹ کا بیان فرمایا فرما اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا باقی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں علی مل غیبی فتعالا اما یوشری جاننے والا ہر نہا ویا کا تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے سبحان اللہ ان دو میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے کوئی بچہ نہ کیا یعنی وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ نو اور جنس سے پاک ہے اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو تو اللہ تعالی ظاہر ہے اس سے پاک ہے تو فرمایا کہ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا جو الوبیت میں شریک ہو یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا یعنی اس کو دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تالی چاہتا یعنی دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا کیونکہ متقابل حکومتیں اسی کی مقتدی ہیں متقدی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے خدا خدا ایک ہی ہے اور ہر تصرف ہے تاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں کہ اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں تو اللہ تبارک و بطالا ان باتوں سے پاک ہے ارشاد خدا بندی ہے فرمایا جا رہا ہے ربی فلا تجعلنی القوم الظالمین تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا بلکہ اس سے پہلے دعا ہے رب انما توری توریانی توریانی ما رب انما ما تم ارض کرو کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے رب بی فلا فی القوم الظالمین تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا نوریا کا ماں اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں علام و بیما یسون سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفاع کرو ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں بن ہم ذاتی شیا اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے ربی ان یا دور اور اے میرے رب تیری پناہ کے وہ میرے پاس آئیں ان آیتوں میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم عرض کرو کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی عذاب کا وعدہ تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا یعنی ان کا قرین اور ساتھی نہ بنانا یہ دعا بطریق کے توازو و اظہار ابدیت ہے باوجود یہ کہ معلوم ہے کہ اللہ آب علیہ السلام کو ان کا کرین و ساتھی نہ کرے گا اسی طرح انبیاء و معصومی استغفار کیا کرتے ہیں باوجود یہ کہ انہیں اپنی مفرت اور اکرام خدا بندی کا علم یقینی ہوتا ہے یہ سب بطریق توازو اور اظہار بندگی کے طور پر ہوتا ہے تو فرمایا بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں دکھا رہے ہیں یہ جواب ہے ان کفار کا جو عذاب مود کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لو گے کہ اللہ اس وعدے کے پورا کرنے پر قادر ہے پھر وجہ انکار اور سبز استحضا کیا اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جن کی نسل ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو لیں تو فرمایا یہ گیا کہ تو اے فرمایا یہ گیا کہ سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفع کرو اس جملہ جمیلہ کے معنی بہت وسیع ہیں اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ توحید جو اعلیٰ بہتری ہے اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائے اور یہ بھی کہ طاعت و تقویٰ کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفاع کی کیجئے اور یہ بھی کہ اپنے مکان میں اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح افو اور رحمت فرمائے جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں تو ہم اس کا بدلہ دیں گے اور تم مرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیطان کے وسوسوں سے یعنی جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاشی اور گناہ اپنے محبوب علیہ السلط کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا شان محبوب بھی بیان ہو گئی کفار کے لیے جو عذاب کے معاملات ہیں وہ بھی ظاہر و باہر ہو گئے یہ سب کچھ ارشاد فرمانے کے بعد میرا رب ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جا احدا بو تو یہاں تک جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے واپس دیجیے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے ان دو آیتوں میں فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے یعنی کافر وقت موت تک تو اپنے کفر و سرکشی اور خدا اور رسول کی تقریب اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر مصر رہتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کو جہنم میں اس کا جو مقام ہے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ مقام یعنی جنت کا اسے دیا جاتا تو جہنم کا جو مقام ہے وہ بھی دکھا دیا گیا جنت کا بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر ایمان والا ہوتا تو یہ مقام جو ہے اسے ملتا تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے دنیا کی طرف شاید اب میں کچھ بلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں یعنی آمال ایک بجا لا کر اپنی تکسیرات کا تدارو کروں اس پر اس کو فرمایا جائے گا ہر یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے یعنی حسرت و ندامت سے یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں یہ اپنے منہ سے جو نکالتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانے ہیں اور وہ کیا ہے موت اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ وہ ظاہر ہے جہنم میں اپنا مقام دیکھ کر جہنم کی کھڑکی ہمیشہ کے لیے جو ان کی قبروں میں کھل جانی ہے کفار کی تو پھر جنت میں بھی اپنا مقام دیکھیں گے جنت ایک لمحے کے لیے اس لیے دکھا دی جی گئی کہ اگر ایمان والے ہوتے تو پھر جنت کے ان حسین نظاروں میں ہوتے جنتی ہوائیں اور جنتی حرے جنتی نعمتیں انہیں ملتی کیا پیاری اور مبارک زندگی ہے جنت کی تو یہ اس لیے دکھا دی گئی تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو اور اضافہ ہو اب دیکھیں نا اے میں رہنے والا اگر گرمی کی شدت میں اسے بٹھا دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا اور ایک مزدور جو کہ گرمی میں ویسے ہی کام کرتا ہے اس کی شدت اتنی محسوس نہیں ہوتی جو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہاؤں میں رہنے والا بندہ ہو اور اسے اس کی تو متی ماری جائے گی بےچارے کی تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے یہ تو میں نے ایک ہلکی سی مثال دی ہے ورنہ جہنم کا عذاب نہ کوئی مزدور سہ سکتا ہے نہ ہی کوئی شیڈ سہ سکتا ہے نہ ہی طاقتور سے طاقتور جسم رکھنے والا سہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں سہ سکتا اور یہ یاد رکھیے گا کہ جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جہنم کی بو سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ دور فرمائے آمین ارشاد خدا مندی ہے آیت نمبر 101 سے 105 ایک سو ایک سے ایک سو پانچ وَلَا نفیخ تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے فمن تقولت مواظین تو جن کی تولیں باری ہولی وہی مراد کو پہنچے ومن خفت مواظین فلا اکلین انفسهم فی جہن خالدون اور جن کی تولیں ہلکی پڑی وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تلفخ پل فہ وجوہ فہم و ہم فی ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے الم تکن آیاتی تلا کم فکن تم بہا کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑی جاتی تھیں تو تم انہیں تھے آیت نمبر 105 تک ہے فرمایا گیا تو جب سور پھونکا جائے گا یعنی پہلی مرتبہ جس کو نسخہ اولا کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے یعنی جن پر دنیا میں فخر کیا کرتے تھے آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے قرابت کی محبتیں باقی نہ رہیں گی اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے باغے گا تو فرمایا نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے جیسے کہ دنیا میں پوچھتے تھے کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور بعد حساب لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے تو فرمایا گیا تو جن کی تولے یعنی اعمال صالحہ اور نیکیوں سے باری ہونی وہی مراد کو پہنچے اور جن کی تولیں ہلکی پڑی نیکی آنا ہونے کے باعث اور وہ کفار ہیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے ترمیدی کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر نصف سر تک پہنچے گا اور نیچے کا ناف تک لٹک جائے گا دانت کھلے رہ جائیں گے خدا کی پناہ اور ان سے یہ فرمایا جائے گا ہائے ہائے ان سے یہ فرمایا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑی جاتی تھیں علم تکن آیا علیکم کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑی جاتی تھیں یعنی دنیا میں کیا تم قرآن نہیں سنتے تھے تو تم انہیں جھٹلاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ تو جن کا میرے پیارے بھائیوں ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا جو کافر دنیا سے گئے خدا کی قسم ان کے لیے تو بڑی بدنسیبی ہے ان کے لیے تو بڑی بدنسیبی ہے ان کے لیے تو بڑی بدنسیبی ہے. ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا پاس پروردگار عز بجل ارشاد فرماتا ہے ربنا غلبت کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے ربنا اخرجنا منها فان عجنا اے رب ہمارے ہم کو دو سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں ان آیتوں میں فرمایا گیا کہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی بختی غالبائی ظاہر جب اتنا شدید عذاب ان پر ہوگا تو پھر وہ ایسی ہی بات کہیں گے تو کہیں گے ہم لوگ عمراہ <تصفح> <تصفح> رب ہمارے ہم کو دو ترمی کی حدیث میں ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت امام مالک علیہ السلام کو چالیس سال تک پکارتے رہیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے باہر نہیں نکالا جائے گا پھر وہ جہنمی پروردگار کو پکاریں گے کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں دو ضخ نکال اور یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدت تک جاری رہے گی ہائے ہائے اس کے بعد انہیں یہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آئش میں آپ سنیں گے یاد رکھیے دنیا کی عمر کتنی ہے اس میں کئی کال ہیں بعض نے کہا دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے بعض نے کہا بارہ ہزار برس ہے بعض نے کہا تین لاکھ ساٹھ برس ہیں واللہ بلاہ علم تو دنیا کی جتنی زندگی ہے اس سے ڈبل زندگی وہ اللہ کو پکاریں گے تب اللہ کی طرف سے انہیں جواب ملے گا ولا کلی مون رب فرمائے گا دتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے مجھ سے بات نہ کرو یہ رب تبارک و وطالہ فرمائے گا یعنی اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی بالکل ختم ہو جائیں گی امیدیں اور یہ اہل جہنم کا آخری کلام ہوگا پھر اس کے بعد انہیں کلام کرنا نصیب نہیں ہوگا روتے چیختے ڈکراتے بونکتے رہیں گے اور اللہ کا عذاب ان پر, اللہ کا عذاب ان پر ہمیشہ ہوتا رہے گا ہاں چالیس سال داروغہ جہنم کو پکاریں گے تو چالیس سال بعد داروغہ جہنم یہ کہے گا کہ اسی طرح خائب و خاسر پڑے رہو پھر دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے ٹوٹل دنیا کی زندگی کئی ہزار برس یا کئی لاکھ برس اس سے ڈبل زندگی کی مدت تک وہ خدا کو پکاریں گے تو رب فرمائے گا سی ہا ولا تو کلّی رب فرمائے گا ستکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو آیت نمبر ایک سو نو انہیں عبادی یقولو نبنا آمنا فغفر لنا ورسنا و انت خیر واقبین بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے دیکھیے پہلے جہنمیوں کا ذکر اللہ نے فرما دیا ان کافروں کا ذکر اللہ تبارک و وطلا جل جلالہ نے فرما دیا اور ان کفار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک وطا جلا جلالہ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے کہ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رم رم اے ہمارے رم ہم ایمان لائے آمنہ فخ لنا تو ہمیں بخش دے ورحما ہم پر رحم کر وہ انتا اور تو خیر الراہمین سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فت خل تم سکھری ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ مین تو تم نے انہیں تھتھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہسا کر کے فرماتا ہے تو تم نے انہیں ٹٹھا بنا لیا یہ آئے تھے کفار قریش کے حق میں نازر ہوئی جو حضرت بلاس حضرت عمار حضرت سہیب حضرت خباب اللہ تعالی عنہ یعنی فقرا صحابہ سے مزاح کرتے تھے سورب فرماتے ہیں کہ تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں یعنی ان کے ساتھ تمکر کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے سرب فرماتا ہے ان سو ذکری کہ میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے ان یوم بیما سبارو انہ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلا دیا کہ وہی کامیاب ہیں کالا کم لبی تم فل اردی ادا فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے آیت نمبر 112 ہے یہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کالا فرمایا یعنی اللہ نے کفار سے فرمایا تم زمین میں کتنا ٹہرے یعنی دنیا میں اور قبر میں کتنا ٹھہرے عدد این برسوں کی گنتی سے کتنا ٹھہرے کالو لبیسنا يَوْمًا او بادا يَوْمٍ فص ال بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ تو گننے والوں سے دریافت کرو ہائے ہائے کہہ رہے ہیں بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ یعنی یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور آزاد کی حیثت سے انہیں اپنی دنیا میں رہنے کی مدت یاد ہی نہیں رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا اس لیے کہیں گے ایک دن رہے یا دن کا حصہ رہے ٹھیک ہے نا لب اسنا یومن او بادا یعنی ایک دن رہے یا بادا یا کچھ حصہ رہے تو گننے والوں سے دریافت فرما گننے والوں سے دریافت فرما یعنی ان ملائکہ سے جن کو تو نے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر معمور کیا تو اے رب تو ان گننے والوں سے دریافت فرما جب وہ یہ کہیں گے کال بس تم الا قلی کم کم تم سل فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا اگر تمہیں علم ہوتا یعنی نسبت آخرت کے ہو ہو انکم الینا لا ترجعون تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں انہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کراؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں آیت تمبر ایک سو سولہ فتح ملک الحق اللہ رب الکریم تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک کیا شان ہے میرے خدا کی آئس نمبر 116 کا ترجمہ کنزولی مان پھر سنیں تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے عزت والے عرش کا مالک ومن يدعو لرہان اللہ انسا بہو اندا ربی ان اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں اللہ یعنی غیر اللہ کی پرستش محض باطلے بے سند ہے تو فرمایا کہ اللہ کے بے شک کافروں کا چٹکارا نہیں یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ جو ہے وہ جہندم میں رہیں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے سورہ مومنون کی آخری آیت آج کے درس قرآن کی بھی آخری آیت و قر وغیرہ ورن خیر و قر وغیر ور خی رواخی مین اور تم ارض کرو اے میرے رب اور تم ارض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑھ رحم کرنے والا یعنی ایمان والوں کو بخش دے تج سے بڑھ کر تو کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں تو ہی کرم فرما دے تو ہی رحم فرما دے تو ہمیں بخش دے ہماری مغفرت فرما دے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علينا البلا غلین الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے اتھار میں سپارے میں سورہ مومنون شریف سے متعلق درس بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے ان شاء اللہ سبارک و تعالی اب ہم سورہ نور شریف سے گرآن کا در سماعت فرمائیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سورہ نور جو ہے اس میں چونسٹھ آیتیں ہیں چونسٹھ آیتیں ہیں سکسٹی ورسز ہیں سورہ نور میں اٹھارہویں سپارے میں یہ سورہ نور جگمگا رہی ہے چمک رہی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم درس سنیں گے تو سورہ نور شریف سے درس قرآن کا آغاز انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا الحمدللہ للہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا تین روزہ سندھ سطح کا عظیم الشان فقید المثال اجتیما بارہ تیرہ چودہ مارچ صحرائے مدینہ سپر ہائی وے بکائی میڈیکل کالج کے قریب الحمدللہ ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار اسلامی بھائی انشاءاللہ شاء یعنی بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اجتماع شروع ہو اور وہ اس اجتماع میں برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہیں وہ جا سکیں مجھے معلوم ہوا کہ حیدرآباد سے سو بسیں آ رہی ہیں صرف حیدرآباد سے سو بسیں اس عظیم الشان اجتماع میں الحمدللہ للہ حیدرآباد میں بھی اتنی الحمد تیاریاں ہو رہی ہیں تو باقی سندھ کے شہروں سے گوٹھوں سے دیہاتوں سے بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک کا بہت بڑی تعداد میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک کا جو ہے وہ تعداد آئے گی اور کراچی والے تو ہیں ہی کراچی والے میں آپ تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ممکن ہو تو بنف نصیص اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع میں شرکت فرمائیں اور جمعہ کو ان اللہ تعالی جمعہ کی نماز سے اجتماع کا آغاز ہے اور جو ہے ان شاء اللہ تبار کا مطالعہ اتوار کو تقریباً زہر کی نماز تک یہ اجتماع رہے گا اتوار کو آخری نشست صبح تقریباً دس بجے آغاز ہے جس میں خصوصی بیان ہوتا ہے پھر ذکر ہوتا ہے اور تصور مدینہ کرایا جاتا ہے دقت انگیز دعا ہوتی ہے نماز ہوتی ہے درد و سلام ہوتا ہے الحمدللہ تو آپ تمام بھائی بنس نصیب شرکت فرمانے کی سحری کریں اگر بالفرض محال آپ کا آنا مشکل ہے یا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں مدنی چینل پر ضرور ضرور ضرور اس اجتماع کو لائیو سماعت فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہیں وہ مطلب آپ تمام باری دیکھیں گے جی الحمدللہ یہ اجتماع تو کراچی میں ہی ہو رہا ہے اور اللہ کے کرم سے اجتماع تقریبا جب سے ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں 1989 سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اجتماع چھوٹا نہیں ہے الحمد للہ خاص طور پر یہ اجتماع جو کراچی کے ہیں یا سالانہ اجتماع ہوتے ہیں اس وقت تفریح گراؤنڈ میں بھی اجتماع ہوئے جس میں امامت سے تبدیل ہوا تھا اس سے پہلے کہ ہم تقریباً ماحول کے ہیں اور پھر جہاں جہاں بھی اجتماع ہوتے رہے بلکہ نائنٹین نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں لاہور میں بھی تین سال مسلسل اجتماع ہوئے اس میں بھی الحمد ہم گئے تھے اور یہ مینار پاکستان پہ اجتماع ہوا تھا تو یہ اجتماع کبھی نہیں چھوٹے تو اور ویسے بھی ظاہر ہے جب یہ اپنا یہ جتماعت کی ترکیب ہوتی ہے تو دعوت اسلامی کا روم تو اوپن ہو جاتا ہے نا تو اس لیے مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن چونکہ ہم وہاں رہیں گے تو اتوار کو تقریبا ہماری واپسی مغرب کے آس پاس ہوتی ہے گھر میں تو انشاءاللہ شاء تبارک و تعالیٰ اس پیر سے جو ہے پھر ہمارا سلسلہ دوبارہ ہوگا کیونکہ اتوار کو تھکن بھی ہوگی تھکاوٹ بھی ہوگی تو منڈے سے آنے والی پیر سے کیونکہ کل تو جمعرات ہے جمعرات کو بہت ہی فضان مدینہ اجتماع ہوتا ہے تو روم میں ہماری حاضری نہیں ہوتی دعوت اسلامی کا روم اوپن ہوتا ہے تو منڈے سے پیر کے دن سے انشاءاللہ شاء ہم سورہ نور شریف سے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ دوبارہ شروع کرمائیں گے تو یہ تین دن کا اجتماع آپ تمام بھائیوں نے اس میں شرکت فرمانی ہے اگر آپ نے اس کی دعوت نہیں دی تو اپنے دوستوں کو چاہنے والوں کو اپنے بھائیوں کو رشتے داروں کو ضرور ضرور دعوت دیں پوری دنیا میں دعوت لیں اور یاد رکھیں کہ جو بھائی آ سکتے ہیں بہت اچھی بات کہ ان کا آنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہاں رہنا ہلکے اٹینڈ کرنا بیانات کو سننا بدنی قافلوں میں جانا مدنی انعامات پر عمل کرنا ماشاءاللہ ہر ایک پر ہر ہر لمحہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوں گی اور بالفرض اگر وہ نہیں آ سکتے تو آپ کی دعوت سے دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل الحمدللہ اپنی اپنا نور برتا رہا ہے اس کے ذریعے تو آپ کی دعوت سے ہر شخص اس استعمال کو سن سکتا ہے الحمدللہ یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ گھروں میں اسلامی بہنیں بھی دیکھتی ہیں چھوٹے مدنی مننے منیاں بھی دیکھ لیتی ہیں اور یہ بڑے بڑے مدنی بوڑے بوڑیاں یہ بھی ماشاء الرض دیکھ لیتی ہیں رحمد تو اس لیے بہت آسان جو ہے وہ ہو گیا ہے تو آپ تمام بھائی ضرور بال ضرور مطلب جو ہے وہ دیکھیے گا انشاءاللہ شاء تو پیر کے دن جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس اجتماع کے بارے میں ہماری آپس میں ضرور گفتگو ہوگی اللہ نے چاہ تو آپ تمام بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اِنشاء اللہ اللہ کرم فرمائے اور یہ آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار تین دن کا جو اجتماع ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس کو فقید المثال کامیابی آتا فرمائے ہر طرح سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہر طرح کی دہشت گردی سے شریروں کے شر سے خاص کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کی عزت آبرو جانو مال اہل و عیال دین و ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمین آمین آمین آمین اللّہ آمین تو ناز شریف کے لیے انشاءاللہ ان ناز شریف کے بعد حسب معمول درس سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا انشاءاللہ پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو جوابات بھی دے سکیں تو رضائے مدینہ آپ تشریف لے آئیں یہاں پر اور وہاں پر بیلکس پر فون آئے گا بیلس پر بھی کوئی بھائی جو ہیں وہ آ جائیں تصور مدینہ جی چوہر صاحب انشاءاللہ ہم بھی یاد رکھیں گے آپ تمام بھائی بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تصویر پہ آئیے نا شریک لے